پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا و اور آخرت میں لانت کی ہے اور ان کے لئے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقینا ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا يدنين من أن فلا وكان اللہ غفور الرحیم اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چار دیں اپنی چادریں لٹکا لیا کریں یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایزا نہ پہنچائی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ کو ایزا دینے کا مطلب ان افعال کا ارتقاب ہے ان افعال کا ارتقاب ہے جسے وہ ناپسند فرماتا ہے ورنہ اللہ کو ایزا پہنچانے پر کون قادر ہے جیسے مشرقین یہود اور نصارہ وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا جس طرح حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کی رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھبیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو یعنی یہ کہنا کہ زمانے نے یا فلک کج رفتار نے ایسا کر دیا یہ صحیح نہیں اس لیے کہ فعال اللہ کے ہیں زمانے یا فلک کے نہیں اللہ کے رسول کو ایزا پہنچانا آپ کی تکزیب آپ کو شاعر کذاب ساحر وغیرہ کہنا ہے علاواز بعض حدیث میں صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے اور ان کی تنقیص و اہانت کو بھی آپ نے ایزا قرار دیا ہے لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے پھر یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا ان کی ناجائز تنقید و توہین کرنا جیسے روافظ صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں رافضی منکوس القلوب ہیں ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مضموم لوگوں کی مدع کرتے ہیں پھر جلیبیب جلباب کی جمع ہے جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالنا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے رستے سے بھی اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے رستہ بھی نظر آتا جائے پاک و ہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برکے کی جو مختلف صورتیں ہیں عہد رسالت میں یہ برکے عام نہیں تھے کیونکہ عہد رسالت تو عہد صحابہ و تابعین میں معاشرت رہن سہن اور بود و باش بالکل سادہ تھی عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں بناؤ سنگھار اور زیب ذیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی اس کی جگہ تجم اور زینت نے اور زینت نے لے لی اور عورت اور عورتوں کے اندر اور عورت یا عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برکے عام ہو گئے گو اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی میں کچھ وقت بھی محسوس ہوتی ہے بالخصوص سخت گرمی میں کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تاہم جوورت برکے کی بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھاکتی اور چہرے پر صحیح معینوں میں گھنگٹ نکالتی ہے وہ یقیناً پردے کے حکم کو بجا لاتی ہے کیونکہ برکہ ایسی لازمی شے نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے پہلے وہ برکے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا استعمال ہی صحیح ہے کیونکہ جب سے برکے کی جگہ چادر نے لے لی یا لی ہے بے پردگی عام ہو گئی ہے بلکہ عورتیں نیم برہنگی پھر بھی فخر کرنے لگی ہیں بلکہ عورتیں نیم برہنگی پھر بھی فخر کرنے لگی ہیں انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََہ بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علما کا ایجاد كردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں یا اس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے یا اس کو قرارے واقعی اہمیت نہیں دیتے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے اس سے اعراض انکار اور بے پردگی پر اصرار کفر تک پہنچا سکتا ہے دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے بلکہ آپ کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور یہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ وصیر اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے پھر یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور با عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوگی پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی ضرورت کسی کو نہیں ہوگی اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشوں باشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بوال کا نشانہ بنے گی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لئن لم اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے بعض نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے وہ ملون و مردود ہیں جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے سنت اللہ فی خلو من قبل تجد لسنت اللہ ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے قریب لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو لعن وأعد لهم بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وہ اس میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی تعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی تاط کی ہوتی وقانو ربنا ان کمر اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے یا دشمن کا لشکر جرار یا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ پھر یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مارا ڈالا جائے بلکہ بد دعا ہے کہ اگر وہ اپنے اتفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرتناک حشر ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے بعض آ گئے تھے اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا بوالۂ تفسیر فتح القدیر پھر یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں اور دایان دین کی بجائے اپنے ان بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کی لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھ کر دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا آبا پرستی اور تقلید کا آبا پرستی اور تقلید اکابر آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے کاش مسلمان آیاتِ الٰی پر غور کر کے ان پگ ان پک سے ان پگ ڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن و حدیث کی سراطِ مستقیم کو اختیار کر لیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے نہ کہ مشائق و اکابر کی تقلید میں یا آبا اجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا من اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لانت کر الَّذِينَ الَّذِينَ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ اللَّهِ <وَجِيهَا> اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ یا ہو جانا جنہوں نے موسا کو ایزا دی تھی پھر اللہ نے اس سے جھوٹی بات سے بری کر دیا پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے وہ ٹھیک ٹھیک تم وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقینا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظالما جهولا بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی یقینا وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتم الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بحایات تھے چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسا علیہ السلام کے جسم میں برس کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے کپڑے اتار کر ایک پتھر پتھر پر رکھ دیے پھر پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا حضرت موس علیہ السلام پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے موسا علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور ایب سے پاک تھے یوں اللہ تبارک و تعالی نے موجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کے ان کی اس الزام اور شبح سے برات کر دی جو بنی اسرائیل کی طرح جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایزاں مت پہنچاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کریں جیسے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو غضبناک ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا موسا پر اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے کہیں زیادہ ایزا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچاس صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار باسٹھ پھر یعنی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو نہ دھوکہ اور فریب بلکہ سچ اور حق ہو سدیدن تصدید تصدیق السہم سے ہے یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا اخلاق و کردار راستی پر مبنی ہو حق و صداقت سے بال برابر انحراف نہ ہو پھر یہ تقوع اور قول صدید کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل تات کا اجر و ثواب اور اہل معاشیت کا وبال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی تو اب شرعی احکام اور اس کی ثعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا جب یہ تکالیف شرعیہ آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو اطاعت الہی مطلب امانت کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراہ کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا اس بار گراہ کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے پیش کرنے کا مطلب کیا ہے اور آسمان و زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر سکتے ہیں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا ہے گو ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یہ انکار انہوں نے سرکشی و بغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں خوف کا بر اس میں خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتنی ہوگی انسان چونکہ جلد باز ہے اس نے عقوبت و تاذیر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اسے ذمہ داری اس ذمہ داری کو قبول کر لیا پھر یعنی یہ بار گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدر و قیمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہرہ کیا پھر اس کا تعلق ہم سے ہے یعنی انسان کو اس امانت کا ذمہ دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورۂ احزاب اور آغاز ہوتا ہے سورۂ صبا کا سورہ سبا ایک مکی صورت ہے جس کے آیات ہیں چون رکو ہیں چھ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے اور وہ نہایت حکمت والا خوب باخبر ہے یا قرم ہے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور وہ نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيَنَّكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الكافرون هم پر قیامت نہیں آئیں گے کہہ دیجئے بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب مطلب لوہے محفوظ میں درج نہ ہو <سلام> تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> یعنی اس کی ملکیت اور تصرف میں ہے اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسی کی پیدا کردہ ہے اور اسی کا احسان ہے اسی لیے آسمان و زمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی ہم دو تعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے پھر یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلا الحمد للہ صدقنا و سورہ زمر ظمر آیت نمبر چرہتر اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا یا الحمد للہ اللذی هدانا لهذا سورہ آراف آیت نمبر تریالیس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا یا الحمد عن الحزن سر فاتر آت نمبر چونتیس تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے غم کو ہم سے دور کیا وغیرہ, وغیرہ من وغیرہ آیات تاہم دنیا میں اللہ کی حمد و تعریف عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے انہیں لذت اور فرحت محسوس ہوا کرے گی بھوال فتح القدیر پھر مثلا بارش خزانہ اور دفینہ وغیرہ پھر بارش اولے گرج بجلی اور برکات الہی وغیرہ نیز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول پھر یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال پھر قسم بھی قسم بھی کھائی اور سیکھا بھی تاکید کا اور اس پر مزید لام تاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی وہ تو بہر صورت یقیناً آئے گی پھر لا یازبو غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں یعنی جب انسان یعنی جب آسمان و زمین کا کوئی زدہ یا کوئی ذرہ پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں لا یازبو غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں یعنی جب آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو جو مٹی میں مل گئے ہوں گے جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہوگا پھر یعنی وہ لوہے محفوظ میں موجود اور درج ہے پھر یہ اقوع قیامت کی علت ہے یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے کیونکہ جزا کے لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے اگر یہ یوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک و بد دونوں یکساں ہیں اور یہ بات عدل و انصاف کے قطن منافی اور بندوں بالخصوص نیکوں پر ظلم ہوگا اور <مِلِّلْعَبِيد> سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر چھیالیس اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ نبین محمد اجمعین